دسمل مہربانی فرماؤ گے جیسے دوست دلات پرا مووی بنا رہے ہیں میربانی فرما کے ویسی آواز ریکارڈنگ کر لیں مووی الگ سيدي يا رحمة للعالمين فالنهاية مسيحة صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلكا وصحابك يا سيدي يا محمد رسول مجدور کریم سمنا چیز دماغ نو جبانوں نگاہ ہر طرح مقدس مالک کل میں ہک بولنے کی تو جن دوست نصیف کا شرام کیا مولا نام محمد نیاس تکبر اور انتظامیہ مالک دالا ساتی محنت میں خوشش میں اپنے بار بانے کبولی بڑی دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر دل کے ارمان بھی ساتھ لائے ہیں تمہاری خاطر جس انداز اور جس ترتیب کے سفر شروع کیا ہے سر کے کریے پہنچنے ہوئی مگر اتنی گل میں ضرور گا جسامت کے دیت اعتبار جسمانی طور پہ تو کچھ نہ کچھ تکاوت ہو سکتی ہے مگر جذبات ہر تک جذبات ہوگی تمنا ابھی چلی تو نہیں آہ ابھی بجی تو نہیں جبا کردن وفا شیار ہوئے اور علم نہیں ہے خبر نہیں ہے بھی تس طرح کی گفتگو سنتے ہو تو مزاج کی ہے مگر میں اپنے مزاج کے حوالے گا کرنا چاہنا اس بعد پھر میں اپنے موجود کی ترتیب بیان کرا مجھے ماڑی منٹ یاد آئے گی کہ تھی سننا چاہتے ہو گلیں سمجھ آنے انشاءاللہ شاء اللہ وزیز دیہات بیٹھو گے توجہ بیٹھو گے نا بڑے بڑے راولے ختم کر گے ان شاء اللہ بیٹھنا گل بات سننا نام تو واقف نہیں ہے میں سارے چھوٹا وا یہ ہے وہ میری حوصلہ افزائی بھی فرمان گی ان شاء اللہ وزیر میں سات کے جوڑے چہ کے دین پڑیا بھی ہے سیدیاں بھی کین شال وزیز محسوس کرو گے <sniffracippers> <messerfirullah> اور یہ ہے کہ ہو جائے گا کہ میں خالی مولویاں خوشک مولوی کو مگر یہ ہے ایک گل میں کرنا چاہنا اگر یہ ہے محسوس نہ پر میں میرے پتا نہیں بھی تو یہ جنجیدہ لگ رہے ہو یہ نہیں سنجیدہ ہو جائے ویسے میرے کو یہ میرے پتا نہیں ہے تھوڑی دیر اگے جا کے پتا لگی جائے گی ویسے ایک گل یاد آتی ہے میں چاہتا بھی ایک سنا لوا سنا کے گل چلا تو میری بات سمجھنا ادھر سادات بھی یقینا تشریف یقیناً ایک بے عدبی والی صورت ہے دیکھو نا دیکھو نا علماء ماں بزرگ تشریف فرما لے داری سفید نے میں انچی تھاں سے بیٹھا وا مگر ایک مجبوری ہے دیکھو نا زور سرکار سکار سنت پاک بھی ہے جدو آپ نے بیان کرنا سی آپ اونچی تھان سے بیٹھے ہوں سر کھڑا کہ اگر میں خطاب کرا تو کچھ تھکاوٹ بھی ہے ذرا پریشانی بنے گی میں بندے واسطے سادے بندے گا کراؤ دو کلو دھ مجھ تے گاہ تینا ہوے تو انہیں بھی پیروں چہنا پہنا جی دین سمجھ لو تو پھر بھی پیرہ رہی نا جیڑی آئی فی الحال مینو نہیں پتا بھی تصاقی بولی سمجھتے ہو یا تمہیں نہیں سمجھ چاہ رہی یہ گل یاد رکھ لو دو کلو دھائے کلو دار کلو در لینا ہونا چودھری آخے لبردار آخے سیٹ آکھے میں پیرہ چ نہیں پہ مجھے دھوپ لبھ جائے تو سونے آ جے دھر تو بغیر نہیں لبا یہ میں بھی پیروں کے پون تو بغیر نہیں لگتا چاہتا جی توجہ کران دے خاطر اندی ہے کہ میرا پورے سفر دا خلاصہ تا انتظار پریشانی کے او تین چار نفسا در آ جائے گی وہ گل <سؤال> مشہور دی ہے ماں رمضان کا مہینہ سی ماں نے اپنے پتر سدیا ماں نے آخیا بیٹا سارا محلہ جو کسی ویسے میرے کو پریشانی جب میں محسوس ہو رہا پریشانی پہنچا تو پھر مجھے پتا لگا بھی پریشانی والی گل نہیں کیونکہ تصا <تصفح> پہاڑی علاقے ریجی ہو تو پہاڑوں کے علاقے جرانے لوگوں کے دیر بھی بڑے پہاڑ ہوئی نی ہوں بویں گیارہ بجے بھی بہ گیا پریشانی والی گل نہیں خیر جلدی ویسے آ کے بیٹھ گیا نے آکھا بیٹا سارا محلہ جو مسیطے نما پڑھنے جانا تو نہیں سی پتا وہ بچارا پہلی بار مسیطے وڑا وڑیا ستارہ رگاتہ ایشا دیا نالی طرح ہافس ٹھنڈے جیسے تو سب کچھ کچھ سمان لا تو ٹھنڈے چھڈے نظر آ رہے ہیں فی الحال تو لائی رکھو نا نہ بولو تے میں تیناض رہی ہوں ایک گل میری یاد رکھ لو کہ آدھے گھمانے بیٹھا رہنا یہ مزد بندے کا کام نہیں ہوتا جتی چوڑ کا کام تو باندھلا بھی بولنی ہے تو سجے کپے دھیان بھی مارنا ان شاء اللہ پرانی کھڑی پر وہ بھی نہ بچا مال ابڑا چار اپنے وزو کیا جی میں بتا ہی آ گیا ٹھنڈا پانی سی خیر انہیں جدو بوجو کیتا بوجو کر کے جس وقت آیا نا تے نا کوئی گل نہ کی ماں نے آکیا چلو پتر میرا یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آیا انہیں تتا تتہ کر کے دھو دن دیتا پتر پیش کیتا پتر نے پیتا پتر نے آکا سویر ہو رہے تو پھر ماں کھری سناو گا ہوں جد سو ہوئی شام <سلام> دا وقت ہوا روزہ اوتار ماں نے آخر پتر اج مسیح کیوں نہیں نماز پڑھن نماز جانا دا اما چپ کرتے سمجھ آ بہت گلان نہ کر چار کا پڑھتے سمجھ آئی ہے کی پتا جی بندہ پرائے مورویاں کی اتھی چلے ان شاء اللہ وزیر نتیجہ سونا ہی نکلے گا کہ میں یہ گلا ایک دو اس واسطے کی تاکہ تھی تو جی توجہ ہے نا وہ دھیان وہ میرے آر پاس ہوں میں اپنا ملک تمہیں دس دیا ان شاء اللہ وزیر میںلہ تعالیانچ مسلا سمجھا جاچی بیان کر لگیا اس ترتیب میں زندگی کے اللہ تعالیٰ قرآن تمہوں یہ گل سمجھانی ہے کہ نبیا جب گفتگو کے سنو گے ان شاء اللہ گفتگو کا وزن کہ میں اس موضوع چلاوا اگر میں کوئی گل مثال دے کے سمجھاوا غصہ گسا نہیں آئے گا دیکھو نہ کئی تھاوا بیان جان کر مثال نہیں دی ہے نا تے اس وقت یہ ہے کہ کئی بندے انہوں اپنے علم ان بہت گھمانڈ ہوتا ہے علم ڈول رہا ہوں وہ بعد سے پھر نہوک اتراض کرتے ہیں مثال نہیں ہونی چاہیے سی میں اگر کوئی اس طرح دا بندہ تشریف پروا ہونے ہاتھ بن کے لگا رب کا قرآن ہو بھی پیش مسئلہ جیڑا نا چیز تمہیں سمجھا لگا سمجھیا گان سمجھا کہ اعتراض کر سمجھنی ہے نا اس گل توری توجہ سن بھی لاوا گا شیر بھی پڑا گا سارا کچھ ہوئے گا مگر ایک بار میرے تھوڑا جہا اڈے تو گی لینا تتا ہے جس وقت اڈے گی ہوشانی بڑھتی یا جس وقت ٹور پوے پھر آواز بھی لگنے لگ پی ہے دیکھ رہے ہیں جی بزرگ شریف پروان نے جنہی چیٹدار شریف اگر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تو میرے کوئی اعتراض نہیں ہے نوجوان اگر ٹیگ لگا کے بیٹھ نہیں ہے بزرگ پریشان ہو ساتے یہاں کا سہارا لینا پھر سہارا کتنے اگر ہو سکتے جہے ہل تل سکتے ہو جنہ نے اپنی تھانے سال بٹھا کے کیا بھی تمہیں چک کے لائن انہ میری گل نہیں ہے جیسے تھوڑا بہت ہل سکتے ہو ایک بار شروع کر جی میں پہلی گل دا نتیجہ پیش کرا پھر میں تبدیل پوچھا گا کہ گل پلے پی ہے جی نہیں پہ رولا مکیا یا رولا پہ گیا رولا میں ان لو اثر سنی لوے آج باہر برادری سمجھتے ہو انہ دن تو آپ کسی کا نام نہیں لینا فرقہ واری گار کرنی اتراج کیا جا رہا ہے کہ رب دیا سب دیا شانہ رب دیا قدرت رب داقت نے چنیا رب شاناں شانہ نبیا بلیاں جڑا بننے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا مشکل پڑ جاتا ہو گھبرانا نہیں بیٹھنا رب دیا شانہ رب دب داقت یہ منیا نے تو نا بھی دور آواز سننا دور آواز سننا دور تواز نیڑ تواز رب کا کام ہے یہ بڑی چل لیا پر گل یاد رکھو رب دے روانی جہان جہا بھی اتراض ہوا رب نے مادی جہان سمجھنا سمجھنا سمجھنا اے اتراض کتنے ہوئے گا روحانی جہان ہوئے گا جواب ماڈی جہان جن یہ بیٹھ کے پکار درا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا گوس پاک بگداد بہ کے کھونے سن لیں, دے لیں. میں ایک چھوٹی جی گا کرنا وا ایک بار میں گلی کو گزر رہا سر وہ نکر لگ کے ہولی, ہولی گلا پیا کرے میں کہ خیر یہ کدھر لگا خیر آتا ہے بغداد شریف میرا ایک بےی رہ میں انڈے گل پہ کرنا میں کہہ دے بکوف انسان پیتے بھی یہ کھلو کہ تیری آواز بغداد کی پڑ گئی ہے آدھا بالمی صاحب بہت گلان نہ کر تین سمجھ رہی ہے میرے ہاتھ مبین آدے دے دے ہے موبائل اگریز نے آدھے سین سارے علم کے زور دردیا سا ہوں یہاں کے اندر ایاقت آ گئی ہے آواز بغداد سنا سکتے طاقت نہیں ہو سکتی جیڑے سی جرد پہنچ سکتی ہے جنیا تین پڑتے سیدھا کیا ہوتا ساریا مریادا نہیں اللہ سکتا ہے گا سمجھو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم سے کوسر کوئی نیڈے کو بب کوئی نیڈے کوئی نہیں وہ کول کو سارا کچھ بدوکا بھی ہے وہ مزائر بھی ہے وہ لڑائی دا سامان بھی بڑا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم دلال. جس وقت مدان رکھے گا دلائل وی کے جان گے. جب ہم دلتا ہے رب رب سبحان اللہ گھر آل آل میں سمجھا رب دیا شانہ سبحان اللہ کا دیکھو ایک دو یا کو چار دے پہلا قربانی دام ہے نا قربانی دام سن میں قرآن پڑھنا قربانی دے جام سن میں اپڑ گیا لوہار دی دکان تے لوہار تو سر سمجھتے ہو لوہار کی دکان تپڑ گیا چری لو واستے چھری پھر قربانیاں کرنی نا چھری تیز کرا واسطے اپڑ گیا اے تو دیکھو نا اللہ تعالی سادے بانی بھی اللہ تعالا سارے مہربانی دا کہ ہوں نا حکم ماں پیو نیوا کروجیں ہی لگ جانی چلو اس وی ابے کر دینا اگلی باری اما کر ہاں جی اگر منڈیا کی گل آ جی یہ آخنا سی سرکار میںلوی صاحب کو فتوا لے کے آیا میرے تو لاکے تو درد ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک لگتا میں کمزور آدمی اچھا خیر جس وقت میں لوہے کا رنگ کالا کالا ہوں اور ادھر ویکو انم کٹنا ہوں ان کاڑنا نہیں ہوں ای ہے نا ان کام کٹنا ہے ساڑنا نہیں ہے اندر رنگ کالا کالا ہوں پیلا پیلا نہیں داخل ہویا ہوا پٹھی دو چھری کھڈیا چھری پیلے رنگ دیاں ہے سن چھری پیلے رنگ دیاں میں ہو کے چھریوں سی جس وقت میں ایک چھرین اس طرح ہاتھ رکھ میرا دھیان نہیں سال گیا میں مسئلہ ہےڑنا نہیںم کٹنا ہوتا ہے ان رنگ پیلا نہیں ان رنگ کالا ہوا ان رنگ بھی پیلا اور یہ ساڑنی بھی پی ہے کی وجہ ہے کتاب پڑھ لی اگلے گلوں کا نہیں پتا یہ درمیش آ جڑا لویا ہے نا یہ لویا میں رکھا اگ بچ لوہے نے آدھا آپ اگ دے سپرد کر دا آپ اگ میں دے چا آپ اگ دے سپورٹ کر تیری مرضی ہاں جا ہوں رنگ تیرا نہیں رنگ میرا ہوئے گا جن طاقت تیری نہیں تاقت میری ہو گیا اصل میرا ظاہر ہوگا लोया ेगा मगर सारा कम आग दे अगर नहीं है पर लोया आदा आग न दे है, ते फिर आग आधा रंग भी दी है अखर भी दी है सोने आए लोया आग नहीं बनिया نہیں بنی مگر آپت آ گئی طریقے بابے فرید ورگا بابا جی ہجمری ورگا آدھا آپ ربو دے دینا آتا ربا ساخ متی میری نی تیری چلے گی وہ میری ہاتھ ہوئے گا شانا بدیا اسان نبیا رب نہیں منیا ایسا ضرور ہے جدو نے آدھا آپ رب نوتا ہے زیادہ ادھر ویخ ہوئے آدھا آپ جم رب ن اور تمہیں ہو سال دلاکے اندر آیا سلاب تے درخت اور ٹوٹو ٹوٹو پی روڑن ٹے روڑن روڑ پیر روڑ پیرن ایک کشتی بھی پی لگے وہ پی ترتی بندے سوار سن کہ جڑے رکھ سن جڑے درخت ہے سن کد ڈبے کدے ترتے کدے دے کدے تردے کدے ڈبے کدے تردے ایک درخت نے کشتی نوا کیا اور نہیں کشتی ہے تھی لکڑی ہے ممی لکڑیاں مگر تو ترنی ہے میں ڈبنا وا کدے ترنا کدے ڈبنا وا تو پہ لوگا پچھانی ہے میری حالت بڑی نازو ہی لکری لکری فرقے نا کیوں ہے کشتی نے کشتی نے لکڑی موی ممیاں پر یاد رکھنا نہیں چلیا میرے چلے شریت پابندی نہ لائیے ایک پاس فرید ہوئے ایک پاس ماؤس باغ وے تیری مرضی پوری کر دی اپنی وہ باؤس باغ میرا ویتے بہ کے پوری کیوں سارا پیر بہو بول سنا دا تر بولو سبحان سارا پیر باو فرما ترتیبان امل جی ہاں کتاب اپنے مودو کا ربت بیان کرمل کتاب آخیا جا کہ درمیش مولا تال ہے زمینل کریم <سلام> قرآن مزید فرقان چھ ترہلے مسئلے بیان طور جاسانت بیان کیا جائے آخر بیان کیا جاوا بیان کیا جا سجنا کا ذکر جنابے والا خیران دشمنوں کا ذکر کیا آ جڑے چھ مسلے نے درج نے چھ مسئلے نے ربر آلمی نے اجمال جس سورت دبان فرمائے نے اس سورت میں سورت اس سورت نورت کتاب کیوں آخر استاب آخر کہ شروع ہو گیا جب بولنا سر ل وی سب میرا بڑا بڑا لگ گیا شتاب کرنے تقریباً دس سال لگ گیا تو کسم چٹوا کے پوچھ لو میں جیتاب کیا آخر بندہ یم نے آج جہے چھ اسلی مسلے نے دے اندر بیان فرمایا تکل قرآن قرآن کا مٹ قرآن اب چل سج لو جنت لال مجموعی اپنے پیاروں کا ذکر کر رہا ہے کدے جناب کافر کا ذکر کر رہا اپنے دشمنوں کا ذکر کر رہے اهلا تنظرهم لا يؤمنون. قد يكون التوهيد يا ايه الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كسيتها في رب العالمين رسالة ذكر قرية. وان كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. كسيتها في رب العالمين گا خلاسا کی خلا بنے گا لوگ جنابے والا اس طور دے پورے پرانے تھان تھانے اور جناب والا خلاصا تن سورتیہ سورتروں پوری تفصیل کریم نے کسی صورت کے اندر ایک مجمون بیان کیا ہے کسی سورت کے اندر دو مضمون بیان کیتا ہے کسی صورت کے اندر ترائے مضمون بیان کیا ہے, ہے, ہے, ہے لگا چلا جب دے دیا گا. اللہ اللہ اخلاص اندر میرے مولا تعالی جل ایک مضمون خاص توحید والا بیان کیا درمیش کی اس انداز نال شروع فرمایا تہ آج یا ناستہ آپ کو جواب ملتا ہے میری بہادت تو ہی تو نہیں بچی بچ یاد آتا منفی پہرو بھی دیا کر ڈبتا پیا پوپ دینا دن بند ڈبتا جا رہا ہے تین بندے خراب پتا جا رہا ہے میں آخر یار دور دور تک بڑی بڑی گلیا پر اورنگ دب کے سامنے کسی کوئی نہ گل کی لوگوں نے آخیا یہ لوگ مسیت بنو کہ سارا مسیح کے اندر آ کے لوگ نما پڑن سواؤ سام لے عجیب پات جی مسیت بنوائی ہے تالا نہیں کھول رہا بوا نہیں کھول رہا میری مست نہیں کرو گے تک میں دروازہ نہیں کھولا گاج تیرا سی ان منوایا ہے تیری مستجتا کر چڑیا سرا تسلیم جنوبار پانی چاہیے آپ نے فرمایا پتا کرو اتنے نلکا لانا کہڑا ہے نلکا لوا گے پانی نکلے گا اگر آپ نے جب ہو دوبارہ کلو دوبارہ فرنا تیار تے بانڈے بھی چکا بسترے بھی چکا گے پرانا موسا کریم نے مار کے وال پتا لگ جائے امتیام نبیا کل منگنا اور نبیا کام رب کل لے کے امتیا نو فرو چھوڑنا شی گل تھوڑی بھی سمجھا دیا بھی سال دیکھا گولو نا سبحان, اللہ، سبحان, اللہ، سبحان اللہ، نیا سب کے وہاں کے کول آیا وا یہ جی میرے یار بےلی نے اسی طریقے میرا یار بےلی سی خطاب کرنے واسطے گیا تقسیم کرنے واسطے جب جی پہنچا وا ختاب پورا ہو گیا اگلے نے پرات کی ادر تھالی کے اندر, اندر چاول پا کے مینو دے دیتے مولوی صاحب تقسیم کر ختاب بھی تیتا چاول بھی تو تقسیم کرنے میں لے کے جناب والا مجمے کے اندر آ گیا ایک, ایک میرے آ گیا مولوی چاول دے ادھر ایک, ایک میرے آ گیا چاول بندہ میرے کو چیل لے میں چینی بھی, بھی, بھی, بھی, بھی مربع بھی تا مگر میرے کو اب مولا نام نے فرمایا ہے دماغ نو کچھ ہو گیا ہے سارا کچھ پر سال میرے روٹی لے کے آ گیا اچھا ہاں بھائی میری گل بات وہ شروع ہو گئی مجھے چودری سال پر مان لگے امران خان بھی تو آج کل بڑے گے گسے چاہے گلے کوئی سارے پیڑ کا مال بھی سی نا مینو ٹکرا آئی تکری دور دور جا کے تکریر خرم مگر گلام بڑی کرنا وسیلا وسیل میری دکھ بنتا ہے میں آس میرے کو پتر ہے کوئی نی میں رب کو آپ ہنس کے آنا ہالے تک تو نہیں گا جنانی آئے گی اس بعد دعا کرے نا میں کم وسیلہ کالتے رابو آ ربا میں وسیلے بھی بندہ تر سیتا میرے گلی میں ترتا آڈے تھے ہو پتا لگے تو گلنگ سی نا ملنگ لنگیا خوش دماغ موروی دور کہا مولوی صاحب میں سمجھ گیا مسئلہ تو کلا نے میں سرکار کلا تکلیف پہچائی میری کھل آئی ہوئی نیسی اگلی بار جب قربانی کر گا تو کلاس پہجاوا مہربانی کرو نا پیار شناختی کارج میں آدر رنگ برگا انہیں اس وریف مر کے تھلی دارا مار کے جدو لت دے دیتی نہ لت کڑا کڑا ہوئے بلنگا نے ابھی توڑے توڑے نکل <سؤال> گل کر چوکری صاحب کے کون میں بیٹا میں آ سرکار کوئی علاج بھی رب نیتی ہے کوئی نہ چار پی نے ملاقات ہے آپ پتا لگے پڑھے لکھے منڈے کم نے تمہیں پتا لگے گا بیٹا مسئلہ یہ ہے پڑھیا لکھا مولوی نہیں ہے جی پیو نوا کے ماں پڑ کے کافی براش کراتی ہے بہت ہی عجیب بات گل سمجھ ہے بڑی عجیب بات میں کو اسلام پڑھا بھی تین پڑھ پڑھ کے بخشتے رہتے قرآن پڑھاوا گھر تو بکے مر جا گے کھاوا گے کہا میں چیلنج نہ پر نوکری نہیں لگتی سارا دنیا واگ لینگ نہیں کروں گے ایک مورن وایا میں ہزار کروکری نہیں لگی تکریر کردھر تو سمان خری بھی بکری یہ پورا قرآن کھا گئی میں کہا سکس ایج آپس سے دیکھے نے جی بکری کھا جاتے پر یہ بکری نہیں دیکھی قرآن کھا گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی ہے گسے نہیں بیٹھو بیٹھو نا تھوڑا جو ہوتاب ہو جائے یا بس چھوڑ دیجیے سجنا دے سرب نال مین گلا مجھ کریم دوڑ گیا کریم اسلام کی گل سنانی ہے جن آپ نے کر آپ نے کریا پاریا کرب نے پیاریا رب نے بلیا نو جانتا ہے رب نے دبیا رب لال لویل چلا منہ کریم قرآن چیان ٹھمو گراؤ جنو پیچھے اپنے آئے جنو نے آ کے اپنے لشکر دریا بچوا لیا دریا بھی جانتا سی ہوں آتا نہیں آیا ہوں آیا گل سمجھ لیے جنو دریا جی سڑک بڑی ہوئی تھی ختم ہو گئی ہے گل سمجھا پانی کٹھا ہو گیا ہے جدو لگیا ہے میرا مولا قرآن پھر آن کی آخر دائے منتی ببو اسرائیلسل میں بنی اسرائیل رب سمجھا میں بنی اسرائیل دے رب نو بن گیا میں بنی اسرائیل دے رب خوران جا نا میدان چار جدو جڑیا ہے, ہے آئے کون لگے آئے اللہ اے رب ہارون اور موسیٰ سبحان اللہ ان کی آنکھیں شکل آدمی سورت ری سن کیونکہ ماں نے آتا پتر تیری شکل کے تیرے پیور ریلتی تم کا نبی دروازہ جان کھنسے آپ جان کھا جی چنڈ ماری نا اک تارنا باہر آیا رب بھی باہر گیا جی حدرتی رب نے سما ہاں جانے رکھ کے مارتے تجھے کم ہو جائے تین نگل لگ گیا سر سلطن راجو نیلا جنیت موت ربا کس بندے والے کلیم جیت ہی نہیں رتا پتا لگیا موت نبی تمہیں پیار خدا سال ادھر ویکو میرے نبی ہوا سنا فرما رہے سنوی پاگ کی آواز ہی کون پیلو تجو جس وقت تسا میرے کو پوچھو گے میں کہ تیرا نام کیفسیل میں ہاتھ ہی آبی جی پہنو بندہ سر جا رہا ہے جا رہا جانا ادھر پولیس والے کھانا بندہ جان چنا لگے نا گلتی ہو جائے خطا ہو جائے تو بندہ اکبار پیڈ جی بولیا میرا بھی دان آخر کر جت لینا بھی اصول ہے کہ جی نبی دا وسال ہوا جنا دا چکا نہیں جائے گا کیون جنا دور آیا لوگ لے کے جا رہے ہیں گارا نہیں کوئی چلو ٹھیک ہے تو سو آئی تو مطابق نبی ہو گیا کیوں ادھر ادھر دفن کرتے گے وہ لٹی لو ٹری ہاں جی نبی دشانہ بیان کربن چنگا لگتا ہے نبی دشمنوں کے چھوٹے پڑتے ہیں رابطی بڑا چنگا لگتا قرآن ہے بل آد کب ہم <سلام> سویرے سویرے اٹھتے ہیں نہ آؤ ویختے آتی تھے رکھ دیں سجنا ادھر یاد رکھا جائے جان ساٹی والی آئے لوٹا چک کیا سلا چک کیا جاتے والا پستہ چک کیا ہے جی چار اللہ oh, ہو گل ہو یا بس توجہ ہے نا چلو ٹھیک ہے موسا کریم دیکھو نا گل پڑے بڑے دھیان بڑی دل چھانی کہ ویکو جس وقت فرون نے آخیا آمن تنا لائی دمن بھی راب نے فرمائی منہ چھا وہ بند کر دے کیوں موسا کریم کا واسطہ دا کرنا نہیں چاہیے اپنی بار آدھے سینے آدھے کرنے پیارے پیچھے موسا کریم ایک ہوجو ہے بڑا گسا رہے ہاں ایک تھاندھی مگر شادی کے موقع پھر بھی موڑیاں گسا تو گسا بڑا عجیب نظام سارا نہیں ہونا او میں تو گیا نہ لگے پے اے اڑیا چوریا میں کہ ہاں میرے بلیمے کا انتظام میں کہ بلیمے کا انتظام انتظام لگے بھی اصل مولوی بندہ پرانے جینے دات پتہ نہیں ہے اگر ہاتھ نہ روٹی کھا کھائی جائے نیچے ذرا سی جاندے چڑ جاتے ہیں ذرا سی مندر چڑ جرا سی مندر تا کر کے کانٹے ہون میں کہے منہ والے پاسوں وڑ سکتے ہیں تو نکالے پاسوں بھی دکان پھر نک صاف کرنے ویڈیو چھری ہوئی میں کل صاف کرتے ہوئے کد والے پاسوں بھی وار وہ بندے کھلو کے روٹی ہائے ہائے ہائے ہائے بلو کے روٹی پہ ہیں. سرکار دا کے پتا, کے خان بھی سارے لاکھ پتا کھوتا یہ سب کلو کے کھانے بندے بہ کے کھانے کلو کے کھانا ہو جا کی دور جمانہ اگے پہ نکلتا پتا نہیں کہڑے دور دے کرنا میں گل سنی ناڑمی کرو گرمی انجی کچی میں فراہ ہوا دیکھا پانچ چھ بابے بیٹھے ہوئے سن پتہ پتا نا پھر <laughs> <laughs> <laughs> <علیکم. پتر> <laughs> جی بندہ سجیوں کبھی میں کے جی نہ نا میں روٹی کھانی تو کھلو کے کھان دیا تو بہ کے کھان لو یا تسا بھی کھلو جاؤ یا پھر وہ بھی بٹھا وہ بہ کے کھان جاؤ بابے فرمانے پت میرے کو مسئلہ سجا لے نا? کھلو کے کھانچ کچھ مجبوری ہے سر اصل کھلو نہیں سکتے وہاں کی کھلو کے کھانے کچھ مجبوری ساری بیٹھ کے کھانچ کچھ مجبوری ہے مجبوری سمجھاؤ میں بعد کتاب کرنے جانا ہے اتنے میں جا کے سناوا گا فرمایا بڑی پکی گئی جیت مرضی پہ سنا گل ہے کھلو کے کھانے کچھ مجبوری ہے مجبوری ہے کھلو کے کھانچ سا بیٹھ کے کھانے اج کل ویسے رواج ہو چل پہ اجکل کوئی بھی طور کر کے روٹی کھا رہا ہوں میں ایک بندے پر پوچھا میں کہ ترقی آئی ہے میں کہ ترقی کے رفتار ہی رہی گاؤں دوڑا لا کے روٹی کھانے جی کا میری نبی کی سنت کا مزاق مت آئے لگا جی جی سٹیکر لایا ہے یہ زور پاک سکار پاک دا ایک چھوڑ نے ایک میرے ایک بی نے اس طرح متے اتنے جلایا ہوا میں کہنا کہ نقش ہے بن گیا ہے خیر پہ آئی تربیت نہیں پتا یہ زور پاک سرکار پاک دا نقشہ ہے اپنے متے نان بناو گے انہوں سینے میں سجاو گے جی اگر اس نقشے میں نسبت میرے نبی کے قدموں کے نسبت میرے نبی داری نو نسبت میرے نبی جنوب نسبت نبی دا جنہوں نسبت میرے نبی نے نال ہو جائے وہ لوڑے وہ گا نا قسم خدا دی کر کے آنا غیرت مند مسلمان ہو کسی نہیں کرتا مسلمانی لا ایک صحابی پاک مسجد کافی سفر میرا نبی مسجد خطبہ ارشاد فرما ہے میرے نبی نے فرمایا فرمایا لفظ بولے نے نبی دابی تباہ اتنے بیٹھ گیا کسی آخیا روز نے تینوں نہیں فرمایا وہ جڑے مسجد کے کھڑوتے نے وہ اگو یار روز کی پتہ ہو سان فرمایا یا نہیں فرمایا سارے کن چڑھا سارا درویخ درویخ ایک گل سنا جی تو ہوں اٹھن کا ارادہ کر لیا ایک گل سن کے تو پھر اٹھیا جائے اس بات تاری مرضی ہوے گی قسم خدا کی کر کے آنا دعوے کلیا بہ کے گھر سوچی تیرا اندر رو ہوے گا اور تو در پے در پے گا گال سونے حضرت, حضرت بشر بھی مارو میرے نبی کا یار ہے میرے نبی کا صاحب بھی جس وقت توجہ جس وقت ہے جنگ خیبر دا موقع ہے جنگ خیبر کے موقع تک دیا میرے نبی علیہ علی اسلام گوشت کے اندر زہر ملا کے دیکھا مزر فرماند نے چلے مسلمان کر یا کرنا تیر میری ببی وفا نہیں کی یار سوچیا نہیں جنہ نے, دیتا ہے。है है سنوں, لاؤو, جنہ نے تیرے میرے نبی نظہر دیا تین مرکیاں یار گل تو سنو سوچو تھی یار ہوو پا تر نہ بھی الاؤ میں ناراض نہیں ہوں تے مگر ایل تو سمجھو نا جہاں نے تیرے میرے نبی نو زہر دتا ہے او کیا تیرے میرے نفاواں گے تیری میری برقی خیر سوچن گے ادھر ویخنا گال ہے جی میرے نبی نے لکما اٹھایا میرے نبی نے لکما اٹھایا تو منہ دقیب نا میرے نبی نے منہ کیتا کیا لوکما بول پیا زہر ہے جب یہ گل دے دنیا نے پڑھی ہے جناب والا دماغ دے کوہرے نے پڑھی پتہ نہیں پڑھی سانو کوئی پتہ نہیں وہ آخیا اتوں پتہ لگیا حضور دے کوئی علم غیب کوئی نہیں آپ جانتے ہوئے تو آپ پتا نہ لگ جا پر جب جی شریت دری ماما نے پڑھیا ناگر کمال کر چنی بہ جا <سؤال> سی میری نبی کے ہاتھ <سؤال> کے اندر وہ روٹی ہے جن کی چار بارہ موت آئی ہے سوا <سؤال> کیا گیا پہلی موت کنڈاری دوسری موت گئے تیسری موت انہوں تیچکی رکھ کے ہانپیچ رکھ کے پکایا گیا چار چار آئی سن میرے نبی نے آخیا نہیں ہاتھ لایا گل گل سن سو میرے نویم کر حضرت بشر جی مارم آپ نے لکم اٹھایا جی نکلیا نا زہر اس طرح خطرناک نہ زہریلا گلیجے کٹ کے رکھ دے میرے نبی نے فرمایا جن مارو تینوں پتا نہیں لگے زہر سی لے میری نبی کے جواب سنیا گئے ہتبار کیا زور پتا لگیا سی، آپ نے فرمایا کہ لکما منہ چو باہر کھڑ کے نہیں سدیا اے اج دی محفل کا پیغام ہے گلا پانچ ہون گیا مگر اب دی محفل کا پیغام ہے یہ درد توجہ حضور نے فرمایا تو حکما منہ اس باہر کھڑ کے سدیا کیوں نہیں ازور شہر بہت خطرناک سی اٹھ کے باہر جانا تو بخ ہی ملیا حضور نے فرمایا اتنی کٹ کے سٹ دینا سی اتے ہی کھڑ کے عرض کرتے ہیں لج پا لا تو سامنے بیٹھے سو تربیت پتہ ہے میں کھا رہا ہوں کراہت محسوس گی یا نہیں گی یار آج پالا اگر منہ باہر کھڑ کے سچتا نہ یا نہیں کرتے تقریر تحقیق ادھر دیکھو وہ گھر روٹی کھانا سامان لگیا سی نا میں بابے نے آیا بھی کھلو کے بہ کے کھانے واسطے بہ کے کھلو کے اگو بابے فرما نے کچھ مجبوری ہے ساری بھی کچھ مجبوری ہے کیونکہ یہ جمے سن یہ دھو پیتا گان کا جمے ادھ پیتا ماں کا جیسے گان کلو کے کھا دیے یہ بھی پی کلو کے کھا دیے اب ماں کا دھوپ پیتا جیسے ماں پہ کے کھا دیے بابے فرما نے چپ کر دیا تیروں پتا نہیں مکان کا بھی نسیب نہیں ہوا ڈبے نہیں پیدا ہوا گل گل گئی ہے مکر وہاں قبول نہیں ہوتی گلانے قبول نہیں ہوتیجہ کڈیا تو آنے قبول ہوں پر میں اس واسطے قبول نہیں ہوں گیا فرما فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ جس محلے دی جس علاقے دی عورت کار دن ٹوڑے وہ پیر کی آواز کھڑ جائے گا فرمایا یار میڈی گل یہ ہے اور غیر بندہ دیکھے بزرگ بھی دعا کروں گا دعا میری دعا کتوں کبھی آدر تو ٹی وی نہیں ہو گئے سارے علاقے کے اندر کافی ٹی وی ہے ادھر ویک اتنے کہمانے کی بے آئی ہے کہڑی زمانے کی بغیرتی ہے یار کہ لفظ جدو ہندوستان تے پاکستان ہندوستان <تصفح> تے پاکستان ہوئی ایک سید صاحب سید صاحب سائی کا سید لکھنے والے کا نام ہے کتاب ہے جو ہم بہا کے آئے ہائے ہائے گا سن یار لہو جو ہم بہا کے آئے کتاب کا ہے اور لکھتا ہے کہ ایسا وقت بھی آیا اسی مجاہد اسلام دا گوئیاں رہے ہیں گوڑیاں چلا رہے بیری بدوک بھر بھر کے دے رہی ہندو مار رہا جن بدو آخری بن جاتی تھی بیری ہاتھ بن کے آدمی ہے میرے سر داجا گوڑیاں آخری آ سن گوڑیاں ختم ہو گئی ہیں ہوں ہوئی گوئی آ گیا وہ مجاہر اپنے روشن دان تو اتریا اتر کے بچیاں دو ہے سن وہ سر تت رکھ آدھا تیو میرے تھی پچھلی زندگی میں نیندر نہیں آئی پر افسوس ناج نہ گیا جی بدوکی رکھیے گولہ مار کے چڑیا ہے مارنا گوارا پر سجا کے نجا کے موٹر سائیکل بٹھا کے بازار دے چکر مسلمان کا کھا داستے کرا ادھر ویخ سید احمد اختر بیان کرتا ہے جس وقت اب پٹیالہ کے علاقے نکلے وہ ساگات کر سی جی یہ فرما دیتے کہ جب میں پٹیالہ دلاک تو نکلیاں جیترآباد شہر ہے پٹیالہ ایک شہر کا نام ہے جب شہر دکل وا چاروں طرف میرے لاشاں نظر آئی نے ایک لاش ایسی سی جی بندہ دیوار اتنے لٹکا کے نہیں بیٹھا ہوں اویم لٹا لٹکیاں ہوئی سن جی سب بالکل برانا ہے تے چادر کوئی نہیں اسے کپڑا کوئی نہیں ایک لگی ہوئی مسلمان بچی لاش سید نے اپنی چادر اتاری لڑکی نے پا دیتی ہے یہ سید زیادہ فرمند ہے چادر پا کے میں ٹر کے آوا کئی سالوں تو بعد میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں انہیں علاقے میں ویک کے آوا جنہ علاقے کے اندر اپنا بچپن گزاریا ہے جنہیں علاقے کے اندر اپنا لڑک اپن گزارا ہے جس وقت واپسی میں اس علاقے کے اندر پٹیالہ ویزا کرا کے اپنے بازار دور گزر رہا سا کد اس دکان سے کدی اس دکان سے دکان, دکان تو آ کے پاپڑ لینا سکان بسکٹ لینا سکان ٹافیا لینا سکا چک ماشٹ جہی جگہ پہ پہ ہوئی وہ جگہ نظر آئی ہے لاش یہ نہیں سی ہاں خون کالے رنگ لگے ہوئے سم تمہیں پتا ہے جس وقت اسا گزر جائے خون کالے رنگ کا ہو جاتا ہے اس وقت میں خون کے قریب گیا سید زیادہ بیان کرتا ہے ہاتھ بننے نے نوجوان اپنی جبانی نو سمال اپنی جبانی ادھر ادھر برباد نہ کر اچھوٹے موٹے پیار تے محبت دے چکر نہ کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب بربادی اور تباہی انجام تک لے جان آے نے نہالی نے دل اس کام واسطے نہیں بنایا دل سے اپنے حبیب دے دے جی دی محبت واسطے بنایا ہے جدو دل ادھر ادھر اڑتا ہے یہ رب کا عزاب ہے ہاں رب ہے جس وقت دل پیار میرا دل ٹگیا گیا میرا دل اڑ گیا سونے ویخا پتا کسی کا پوا کر چک پا لے آواز مارنی پفس والا چک پا خیر کا خیال دل چے مالک نے آواز مارنی پہ ربا بچا میرا مولا مہربانی فرما کے دل آئی تھی چھ سال پہلے میں تین ہزار یوسب کے دربار چلیا اسے محمد اب ریکاسب بلا کے لیا تی کلا ہی آ گیا تیر محمد ابریکا صاحب نہیں آیا میںوری دربار سلاؤ کے لیا تلوارہ گکان دہ آئے کافر چھکے چھڑا دے تو دس دے یہ مسلمانوں کی استا لاوارس نہیں ہے تو کلا ہی آ گیا تیرنا سلطان سلاؤدی نے یوبی نہیں آیا میں تینوں گھر سے ابول حسن خنا دربار دن تھی آ گیا سلطان محمود ہزمی نہیں, تیرے نال تیرے نال نہیں آیا اقبال دی آخری گل گل گئی مک فرما نے او مسلمان نا. او غیرت مندہ او مسلمان کی تیے کی سمجھ تو ہے. نہ تو قرآن دائے کے تھلے پڑیے قرآن دے سائے دے تو بازار نہیں تیری عزت اسکولوں کے اندر نہیں تیری عزت اپنی آواز سنان کے اندر نہیں تو آدی آواز مکا آدی آواز چھپا ہے آدی آواز بندے تک نہیں پہنچتے تیری آواز درد سوچ پیدا ہوئے گا گلیاں سن گھر چھوٹیاں اللہ تعالیٰ مولا مولاتا عمل دی توفیق اگر کسی بندے کا کوئی اعتراض ہوے کوئی اشکال ہوے کوئی امدن ہوئی استراب ہوئی تشویش ہوتی تختا ہوئی چیز کا مسئلہ ہوا دن چے آسان آپ نے میرے منگایا یہ نہ ہو سویرے میں یہ سم پہ بھی کچھ نہ کوئی اثر ہوئے گا اگے مالی دا کم ادھر یہ ہے نا ہم تو وہ ہے جو اندھیروں میں جلاتے ہیں چرال مگر ان کی ضد ہے کہ زمانے میں یو ہی رات رہے مالی دا کم پانی لانا اس کا بھر بھر لاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے کل کائنات کے خالق قوم کا دامن غمی دین سے بھر دے بچوں کو عطا ہو علی نظر دے سن کو عطا ہو بل بل اون محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی اکبر کا جگر دےفی دی دیہا فاطمہ لکھو تیری محفل بھی گئی تیرے چاہنے والے بھی گئے شب کی آنے بھی گئی سہ کے نالے بھی گئے وہ حوصلے نہ رہے ہم نہ رہے دن نہ رہا شہر اجرا ہے کہ ترون کے محفل نہ رہا جن کے ہنگاموں سے تھے آباد تیرانے کبھی شہروں کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی سطوتیں توہیر جن نمازوں سے سطبتیں توہیر قائم جن نمازوں سے ہوئی نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی اڑتی پھرتی تھی ہزاروں گلزار میں دل میں کیا آئی بندے نشیمن ہو گئی ہو گیا منندے آپ مسلمان کا لہو مسترب ہے کہ تو میرا دل نہیں <clears> Hello, <throat> <clears throat> sunshine.